آئیے, آج ہم آپ کی ملاقات جناب یوسف کرتا سے کراتے ہیں ہم آپ فرمائیے ریڈیو آٹو بھائی یوسف یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے یہاں مجھ سے باتیں کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا اور تشریف لیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے کی متعلق کیا کہوں آپ کو کیا کہوں اہل دل کہوں اہل قلم کہوں اہل دماغ کہوں وہ فٹ بالر کہوں آپ کو شکاری کہوں آپ کو اساتذہ کا احترام کرنے والا کہوں آپ کو فنِ کتابت کا بادشاہ کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں بہرحال آپ, آپ کو مکمل اختیار ہے <laughs> چاہے جو سمجھے چاہے جو کہیں بھائی یوسف آپ کا تعلق تو ظاہر بات ہے دو صدیوں سے ہے اس صدی سے بھی ہے اور اس صدی سے اور اس صدی سے بھی ہے اس صدی کے میرے خیال ہے کہ آخری اشرے کے وسط میں آپ کی ولادت باس عادت ہوئی بے شک کیا تاریخ تھی بھلا بائیس جنوری سن اٹھارہ سو چورانوے چورانوے تو اس حساب سے اس وقت آپ کی عمر کو اسی کے قریب ہوگی اس مہینے کی بائیس کو میں ہو جاؤں گا اناسی برس پانچ مہینے so, تاریخوں کے بغیر کام چل سکتا ہی نہیں اچھا بھائی آپ نے آپ کو کالج چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا لیکن واقعات اس کے بہت سے یاد ہیں ظاہر بات ہے یعنی نہیں آپ نے کس سال میں کوئی پندرہ سولہ میں تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کچھ اپنے اساتذہ کے حالات سناؤں ہاں تو اب ضرور آپ کے اساتذہ میں سے کون ایسے ہیں جنہوں نے آپ پہ سب سے زیادہ اپنا نقش چھوڑا ہے ایک پروفیسر تھے مشہور کے سگے بھائی ولیم لارنس وہ تاریخ پڑھاتے تھے نا وہ تاریخ پڑھاتے تھے اور وہ کالج سے کچھ نہیں لیتے تھے ان کا خر... لندن سے ان کے خرچ کے لیے وہ روپیہ منگاتے تھے اچھا. ان میں تین باتیں تھیں ایک تو وہ شاگردوں کی صحت اور چال چلن کا بہت خیال رکھتے تھے جی. دوسرے تعلیم میں پوری پوری کوشش سے کام دیتے تھے جی. تیسرے وہ مہینے میں ایک سیر کرائی جاتی تھی جی. سیر گوٹ کبھی دریا اور پل کی کبھی کھیتوں کی اور جنگلوں دی. کی کبھی جناب علی پہاڑ پہ لے جاتے تھے تو میں یہ واقعہ سناتا ہوں کہ دریائے جمنا میں اوکھلے کے پاس جہاں بہت زیادہ گہرا پانی ہے وہاں کشتی کرائے پہ لے کر اور بہت بڑی کشتی سیر کر رہے تھے تو ایک دم وہ جو ٹنڈائل تھا وہ رونے لگا تو مجھ سے ولیم لارنس جو ہمارے تھربرا تھے جی انہوں نے کہا واٹس دی میٹر وائی از ہی ویپنگ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایک دم رونے کیوں لگے जो جی ہاں نے کہا کہ دیکھو یہ رڈر جو تھا کشتی کا یہ گرگیا نیچے وہ آلہ جس سے کشتی کو موڑتے ہیں جا جا تو یہ وہ تھا ملک ہاں نہیں یہ وہ تھا انچارج اس کا اچھا تو اس نے ولیم لارنس کے جو نہایت ہی نہایت ہی نہایت ہی ہمدرد انسان تھا اس نے یہ کہا کہ آسکم ہاؤ ڈیپ از دی واٹر میں نے اس سے کہا کہ پانی کتنا گہرا ہے انہیں کا کوئی 60-70 فٹ زیادہ سے زیادہ تو میں نے کہا کہ اس انگریزی میں اردو تو نہیں جانتا تھا میں نے کہا سکسٹی اور سیونٹی فیٹ دی واٹر از سکسٹی اور سیونٹی ڈیپ فیٹ ڈیپ تو اس نے کہا کہ آس کم از دی واٹر انفیسٹڈ وتھ کروکوڈائل اور سیملر اینیملس میں نے اس سے اس میں مگر وغیرہ تو نہیں ہے آدم پھور جانور اس نے کہا نہیں تو ان نے کہا دین آئی ول تو پھر اس نے کپڑے اتارے اور نیکر اس نے پہنا اور پہن کے اس نے کشتی کی جو چھت تھی وہاں سے اس نے غوطہ اس طرح سے لگایا جیسے سرکس میں نہایت خوبصورت خوبصورتی کے ساتھ اور وہ جناب علی پانی میں سر کے بل اس کے بہت ہی جلدی ایسا معلوم ہوا کہ چند سیکنڈ میں وہ رڈر نکال کے لے آیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم کو تمہاری کھوئی ہوئی چیز مل گئی میں نے ایسا عمدہ مقرر بھی نہیں دیکھا کہ فی البدی کیسا ہی مشکل مضمون کیا نہ ہو اور وہ تقریر کرتے تھے تو انہوں نے مجھ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ جا رہے ہیں تو میرے منہ سے ایک دم بغیر سوچے نکلا کہ ڈیتھ اور ڈینجر اویئرسٹی on the field وہ بہت پرے تھے ایک نے کہا کیا کہا میں نے کہا ان سے نہ کہنا وہ یہی ہوا کہ وہ گئے اور گلی پولی کی جنگ میں ہوائی جہاز پہ گولہ لگا اور وہ جناب علی زخمی ہو کے نیچے گرے ہوائی جہاز کے ساتھ تو میں کہ ان کا انتقال ہوگی جنا ان کا ولیم لارنس کا وہاں انتقال ہو گیا تو مولانا عبدالرحمان کا انتقال تو یہاں وہ ان کا یہاں ہوا یہاں آپ سے ملاقات رہی اچھا صاحب ایک اور پروفیسر کا سنیا سن تیرہ میں میں اور کچھ اور ساتھی لائبریری میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ زمینہ پڑھ رہے تھے اخبار فائن ایئر کا تو اتنا ایر... نہیں ہاں الہ آباد سے ہاں آه... تو وہ دلی سے بھی نکلتا تھا اس زمانے میں ہاں آه... اچھا زمینہ اس کا اخبار نہیں زمین خبروں کا تو اب پروفیسروں نے ہمارے چہرے پہ جو پجمردگی دیکھی تو انہوں نے کہا کیا بات ہے تو ان کو میں نے اخبار کا سوفہ دکھایا تو اس کے جواب میں پروفیسر شارپ تھے ایسا شاندار آدمی بھی کم ہوگا بہت اونچا قد بہت ہی خوبصورت تو اور بہت ہی نیک میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ ہیوی ایور ٹیکنگ ان ٹاکسیکیٹنگ سے پروفیسر بیٹھے ہوئے تو سب نے کہا کہ نیور میں نے کہا واٹ نے کہا وائی ان نے کہا بیکاز اٹ از پروہیبٹیڈ تو میں نے ان نے کہا وی ہیو نیور یوز ٹوکو کے متعلق تو انہوں ہم صرف اناج اور پھل اور کوئی کچھ گوشت کوئی نہیں کھاتے گوشت بھی نہیں کھاتے تھے تو ان کا سنیے تو جب ان کو اخبار کا صفحہ دکھایا تو اس میں خبر تھی کہ بلغارویوں نے یورپین ترکی کے دارالحکومت ایڈریانو پل پہ قبضہ کر لیا हुँ. اور ہمیں خلیفۃ المسلمین سے بڑی عقیدت اور الفت تھی سلطان سے نہیں بس وہ جو بھی تھے اس زمانے جی. میں اس زمانے میں وہی وہ تھے تو بڑا رنج ہوا تو پروفیسر شارپ نے کہا سب کی طرف سے پروفیسر جو اور انگریز تھے ان نے کہا کہ مائی ایورسنز وی ٹو ہیو ریڈ دس نیوز وی ویئر لٹرلی شاکڈ وی سمپیتھائز ود یو ان دس نیشنل کلیمیٹی تو غرض اطمینان سا ہوا اس کے بعد ہم سب کے سب چلے گئے جب ہم کوئی تیس چالیس قدم گئے ہوں گے کو انہوں نے آواز دی Come, come, there is good news. The Turkish nation, by the grace of almighty providence, is endowed with superhuman attribute of elasticity. Before long, they are <coughs> have to regain what they have lost. Mm -hmm. So, you must be patient. Vanish all worries from your heart. غرض یہ کہ یہ اور بھی طبیعت خوش ہوئی تو اب عجیب بات دیکھیے کہ چند ہفتے گزرے نہیں تھے کہ جنرل خورشید پاشا نے ایڈریانو پل کو دوبارہ فتح کر لیا اور ان نے آدمیوں کی بات کیسی صحیح نکلی آپ کے مضامین کیا تھے بی اے میں وہ مضامین سائنس اور ہسٹری اور عربک اور انگلش تو عربی کون ہیں مولر الرحمان اچھا صاحب ان کا مولو عبدالرحمٰن کو سنیے ایک دن وہ کہنے لگے کہ یوسف لکھتے کیوں نہیں میں نے کہا میرے ہاتھ میں سخت تکلیف ہے میں قلم بھی نہیں پکڑ سکتا تو ان کو آگیا غصہ حالانکہ کالج میں کیا آداب کے خلاف ہے یہ جی <laughs> لیکن چونکہ مسلمان تھے اس لیے انہیں آ گیا پتا ہاں وہ مارنے کے لیے اٹھے اتنے میں گھنٹہ بچ گیا اس <laughs> کے بعد پروفیسر کوکن کا گھنٹہ تھا وہاں ہم گئے تو وہ بھی انہوں نے بھی نوٹ لکھوائے تو انہوں نے کہا یوسف وائی آر ہی ناٹ ٹیکنگ ڈاؤن نوٹس دے آر ویری امپورٹینٹ دے شوڈ ناٹ بی مسڈ تو میں نے کہا دیئر از مچ پے ان مائی تھم آئی کان سمپلی ہولڈ دا پین انہوں نے کہا سچ از دا کیس لیو دا کلاس ایٹ ونس گو ٹو دی ڈاکٹر ہیلتھ از دا گریٹسٹ بلیسنگ اینڈ اچ کاسٹ آل غرض یہ ہے کہ میں کلاس چھوڑ کے روانہ ہو گیا ابھی پانچ سات قدم ہی چلا تھا کہ انہوں نے کہا ویٹ ویٹ کم ٹونی میں گیا نہ لیٹ می سی میں نے اس کو دکھایا انگوٹھا تو اس نے کہا یو آر ویری فارچونیٹ اٹ ہیز کم ٹو اے ہیڈ اٹ ریکرس مائنر آپریشن یو بی تو غرض ہے کہ میں خوش ہو گیا میں پھر جانے لگا تو پھر انہوں نے آواز دی ویٹ ویٹ لیٹ می گیو یو ار چٹ گو ٹو ڈاکٹر تو وہ چٹھی لے کے میں چلا تو می میری طبیعت میں اب بھی وہی لڑک ہے اور اس وقت تو بہت ہی زیادہ تھا چنانچہ میں سیر کرتا چلا پہلے تو میں نکلسن پارک میں گیا اور اس کے بعد میں قطسیہ باغ میں گیا سیر کرتا کراتا میں موری گیٹ کے اس پہنچ گیا گراؤنڈ پہ تو میں تین بجے وہاں پہنچا تو دو میچ تھے وہ دونوں دیکھے وہاں لڑکے کچھ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے مجبور کیا کہ میچ دیکھ کے جب میچ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا گھر چلیں گے چنانچہ وہ گھر لے گئے وہاں انہوں نے دعوت کی اس کے بعد وہ سنیما لے گئے غرض یہ کہ رات کے کوئی بارہ بجے مجھے چھٹی ہوئی اور مجھے خیال آیا کہ وہ میرے پاس چٹھی ہے ڈاکٹر بیولر کے نام تو میں سیدھا جناب علی ہسپتال پہنچا رات کے بارہ بجے رات کے بارہ بجے وہاں سناٹا تھا مگر وہاں ایک کمرے میں روشنی تھی میں نے کھٹکھٹ کی اندر سے نرس نکلی لیڈی تو میں نے اس کو دی. وہ چٹھی دی وہاں لے گئی اس کے بعد وہ ڈاکٹر میولر کو لے کے آئی تو وہ بیڈی ڈاکٹر تھیں ڈاکٹر میولر تو وہ چٹھی پڑھ کے انہوں نے کہا ہاؤ فار از یور کالج فرام دس میں نے کہا سی اباؤٹ اے مائیل اینڈ ہاف تو نے کہا وین ڈڈ یو لیو دا کالج ٹو کم ہیئر میں نے کہا ایٹ اباؤٹ الیون او کلاک ان نے کہا پوسٹ میری ڈین میں نے کہا اینٹی کورس تو نے یو برسک واکر یو ان مور دین ٹویلو واکنگ اوور اے ڈسٹینس اے مائیل اینڈ ہاف کم ٹو دی آپریشن روم غرض دیکھے وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ ہاتھ کو دیکھ کر انہوں نے آپریشن کیا اور ایک بہت بڑی پھانس تھی وہ نکالی اور اس کے بعد مرہم پٹی کرتی تکلیف جاتی رہی اس نے کہا کم ٹم مارو میں چلنے لگا تو انہوں نے آواز دی ویٹ ویٹ انہے پلے فل تھا تو انہوں نے سچ ہی کہا تھا تو شلا یہ جو کالج کے اپنی سرگرمیاں بتا رہے ہیں اور اساتذہ سے کا تعلق قلبی بتا رہے ہیں اس تمام ہنگامے میں آپ کے جو فن کتابت ہے اس کی تعلیم تدریس کس طرح ہوتی رہی بھائی وہ تو بات یہ ہے کہ میں نے یہ فن کسی سے نہیں سیکھا کسی سے بھی نہیں بات یہ ہے کہ ان کے والد کے شاگرد آتے تھے اور میں چھوٹا تھا تھا تو وہ بحث ہوتی تھی وہاں تو دو تین حرف لکھے جاتے تھے بس کبھی الف کبھی بے کبھی نون کبھی واو تو میں ہار جاتا تھا جب وہ میں ہار جاتا تھا میرا خط سب سے خراب نکلتا تھا تو پھر میں وہ گوت پکیا رکھ کے وہ ناشتہ کر کے پھر میں ماتم شروع کرتا تھا رونا پیٹنا ہارنے کی وقت پہ تو ایک دن والد آنے والد سے کہا کہ اس کا رونا پیٹنا نہیں دیکھا جاتا آپ اسی کا خط اچھا بتا دیجیے تو انہوں نے پہچال لیا بس دوسرے دن سے میں جیت میرا خط وہ اچھا بتاتے تھے میں جیت جاتا تھا بس وہ چند دن کے بعد میں نے خواب میں والد کے پیر کو دیکھا کشمیر کے تھے وہ انہوں نے کہا تمہیں لکھنے کا شوق ہے میں نے کہا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر الف بے جیم ڈال رے یہ پانچ حرف لکھوائے اور اس کے بعد وہ آنکھ کھل گئی صبح کو میں سارے شہر کو اسلحہ دینے لگا میرا خط والد نے کہا کہ مجھ سے بھی بہتر ہے ماشاء تو آپ کے بچے تو میں نے لکھی لیکن مشق کے طور پہ نہیں وہی بچپن میں دو چار حلف لکھتے تھے وہی تو میں نے اجرا تن لکھے مشق کے طور پہ نہیں تو مجھ سے ایک شخص نے کچھ لفظ لکھوا انہوں نے کہا کتنی طرح سے لکھ سکتے ہو میں نے کہا کون انہوں نے کہا دل جمائی تو میں نے چار سو اسی طریقے پہ اس کو لکھ کے دکھا ہاں, مشکلی والا ہاں, تو, اچھا ہاں تو انگریز جو تھے جی وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے نفیس خط نست ہے تو انہوں نے کہا کہ اٹ از جسٹ لائکس اچھا قبلہ مجھے اس پہ یاد آتا ہے کہ آپ کے والد صاحب قبلہ نے خلاف کعبہ لکھا تھا تو اس میں آپ کی بھی شرکت تھی کب کا واقعہ جب انہوں نے کعبہ لکھا تھا مجھے کچھ تاریخ صحیح یاد نہیں ہے اگر میں کہیں دیکھوں کچھ یاد داشتیں پرانی ہیں تو آپ کی عمر اس وقت کیا ہوگی میں تو اس وقت گویا پوری طاقت تھی جس میں تو آپ نے کیا کیا تھا والد لکھتے تھے اور میں اس کی پرداس کرتا تھا اور بہن اور والدہ یہ رنگ بھرتی تھی آپ کی والدہ محترمہ بھی, ایک آن آن آن بھی تو بڑے بھائی بھی پرداس کرتے تھے مگر زیادہ تر زیادہ تر ہمارے بڑے دوست اچھا تو وہ بھائی قدیر کے یہ لکھنے کے بعد وہ تو میں نے دیکھا نہیں محروم ہوں اسے لیکن ایک ان کا کارنمایا بہت دیکھا تھا وہ انارکلی میں ایک دکان ہوا کرتی تھی لاہور میں کرنال شاپ تو وہ انہوں نے دیوار پہ ایک سیدھی دیوار پہ بلند دیوار پہ اور قدروں نے وہ دیوار ڈھا دی اور اس کو پتہ نہیں کہیں رکھا یا نہیں رکھا تو اس زمانے میں شوق تو تھا ہمیشہ مجھے خط دیکھنے کا نہیں وہ تو تو کو ہر بھائی کوئی ستر فٹ کا تھا میرے خیال Hmm. ممکن مجھے تو کچھ خیال نہیں کرنال صاحب آپ نے لکھا بھر دیکھا نہیں مجھے یاد ہے لیکن اب یہ پتا نہیں کہ کتنے فٹ لیکن پوری دیوار پہ تھا میں رکھا رہتا تقریباً تو ہم نے تو ناپا نہیں اس زمانے میں یہ چٹا تھا اس کا بہت میں یہ سیدھی دیوار جو اتنی بنند جا رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے کس طرح لکھا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا کس طرح لکھا اس کے لکھنے کا قاعدہ یہ تھا کہ سیڑھی لگاتے تھے اور ایک حرف لکھا سیڑھی کو سرکایا پھر خاکہ بناتے تھے اس کا نہیں پہلے ذرا سے نشان کر دیا اور پھر نشان کرتے کرتے اتر کے پھر دیکھا تو پھر پکا کرنا برداشت شروع کر دی تو ان کو بہت ہی وہ مشاق تھے اور انگریزی میں خط میں ان کا جواب نہیں ہوا والی صاحب کا یا بھائی کا اچھا بھائی شکستہ خط جو ان کا ہے اس سے بہتر ہندوستان میں کسی نے نہیں لکھا صاحب کسی زمانے میں تو خط شکستہ بڑی ایک ہے اچھا اردو بھی خط شکستہ ان کا بہت اچھا تھا مگر انگریزی میں ان سے اچھا لکھنے والا نہیں ہوا تو یہ آپ نے فرمایا شروع میں کہ آپ نے کسی سے تعلیم نہیں پائی لیکن لیکن تو والد صاحب قبل اثر تو پھر رہتا ہی ہے نا یعنی اب بھی ہے کہ جو لکھا ہوا اچھا دیکھتے ہیں اس میں کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو اس کو اختیار کر لیتے ہیں اچھا یہ لاہور وہاں حضور نہ فرمایا خزما صفحہ دامہ قدر جو اچھی چیز ہے وہ لے لو جو بری چیز ہے وہ چھوڑ دو تو ہمارا یہ ہرے معاملے میں اصول ہے اچھا قبل دلی کا خط جو ہے قلم جو ہے دلی کا اور جو الفاظ کی ہے وہ کرسی الفاظ کی لاہور کے کرسی سے مختلف ہے ذرا زیادہ نہیں صاحب بمبی بہت فرق نظر آتا نہیں نہیں وہ تمہیں فرق نظر آتا ہے نا کہ تم خوش نویز نہیں ہو بڑا بد نویز بدنویز بھی نہیں ہو اچھا یہ قبلہ یہ جو دوسرے ہمارے مزارات پہ اور پرانی عمارتوں پہ اور مساجد میں جو آیا لکھی ہوتی تھی تو یہ بھی پہلے خوش نویس لکھتے ہوں گے پہلے تو وہ کاغذ پہ لکھتے تھے ہاں پہلے کاغذ پہ پھر اس کا یعنی میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ جب بڑی محراب ہو تو ظاہر بات ہے کہ جو اوپر کے حروف الفاظ ہوں گے وہ نیچے سے دور سے دیکھیں گے تو چھوٹے نظر آئیں گے لیکن اس پیمانے سے وہ لکھتے تھے کہ وہ سب خط جو ہے پورا برابر نظر آتا نہیں وہ جانتے تھے جو فن اخلاد جو چیز دور سے دور ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ پاس سے بھی عمدہ اور دور سے بھی عمدہ یہ ان کا کمال ہے اچھا میں نے کئی یہاں دیکھے کہ کوئی وہ نمائشیں ہوئی خوش سی کی اور وہ آپ کبھی کوئی اپنی چیز کسی مقابلے میں نہیں بھیجتے نے بات یہ کہ کچھ وہ اس کے لیے کچھ فرصت چاہیے پہلے سے اطلاع ہو جائے تو اب کبھی ہوگا تو میں لکھ دوں گا بات یہ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے بھاولپور میں ایک دفعہ ہوئی تھی اور کوئی چار مہینے آپ کے پیچھے پھرے کے ساتھ کچھ ہی لکھ دیجیے السلام علیکم لکھ دیجیے چار مہینے نہیں آپ نے کچھ کر کے نہیں دیا چنانچہ آپ کی کتابوں کے سرورخ جو نے وہاں لگا دیے تھے تو یہ تو غلط بات ہے اگر نمائش ہوئی اور آپ نے کہا تو میں ہاتھ سے لکھتے وہ اس کی گزشتہ کی تلافی ہو جائے گی ہاں جی یہ کر دیں گے اپنا وعدہ نہیں وہ تو ایک حدیث ہے کہ جب وہ شریف آدمی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے بجا ہے کیا دیر سے کریں اچھا قیب یہ ایک آپ کے مجھے بہت سے احسانات ہیں ایک احسان اور کر دیجئے کہ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ فٹ بال کا چسکا کب سے پڑا بات یہ ہے کہ حضرت ذوق جو بادشاہ شاہ دہلی کے استاد تھے ان کے شاگرد رشید داغ اور داغ کے شاگرد رشید بےخود ان کے گھر میں ہم رہتے تھے گویا ہم اوپر رہتے تھے وہ نیچے رہتے تھے تو ان کے بھائی امین الدین بے خود صاحب کے ہاں دنیا دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں اور شاید دنیا میں ایسا کھلاڑی نہیں ہوا وہ آنکھیں بند کر کے بال کو کنٹرول کر سکتے تھے یہ ان میں کمال تھا تو اس وجہ سے میں مجھ کو بھی شوق ہو گیا اور وہ میرے استاد اور انہوں نے مجھ کو فٹ بال کھیلنا سکھایا یہ <تصفح> فیروشیا کوٹلے پہ جاتے ہوں گے تو ایک پروفیسر کوٹلے پہ جاتے تھے تھے سب جگہ تو ایک انگریز تھا نیل فوج ہی تھا وہ ماہر فٹ بال تھا اس نے ان کو سکھایا اور انہوں نے دلی والوں کو اور مجھ کو تو اس شوق کو تو بہت عرصہ ہو گیا ابھی تک آپ کو شوق ہے فٹ بال نہیں سے. بات یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی کھیل ہی نہیں ہے uh -huh. تو جو سبق نماز کا ہے وہی اس کھیل کا ہے نماز کا مقصد یہ تھا کہ فرصت ہوگی لوگوں کو فرصت ہو جائے گی کام سے تھکن دور ہو جائے گی ہاتھ پیر دھل جائیں گے یہ آپس میں مل بیٹھیں گے کچھ ورزش ہو جائے گی کوئی خدا کا خوف دل پہ تاری رہے گا تو کھیل کا مقصد کیا تھا کہ ان کو ریفری کا کہنا بڑوں کا کہنا مان افسروں کا کہنا ماننے کی عادت ہو جائے گی ڈیوک آف نے یہ لکھا کہ وی لرن دی آرٹ آف ڈسیٹنگ دی اینیمی آن دی آن فٹ بال گراؤنڈ اچھا دوسرے فٹ بال میں بات ہی ہے کہ تمام جسم کے اعضا کام آتے ہیں سر کی بھی ورزش ہوتی ہے گردن کی بھی ہوتی ہے پشنگ میں کھموں کی ورزش ہوتی ہے اور جناب علی ٹانگوں کی ہوتی ہے اور گول کیپر کو ہاتھوں کی ہوتی ہے اب یہ میں پیر سے دس وزع کی کر سکتا ہوں اب بھی اب بھی اب صرف اتنا ہے کہ سانس نہیں ہے دوڑ نہیں ہے لیکن وہ پیروں میں جو ایک ہے وہ ہے ماشاء اللہ تو اب وہ بات یہ ہے کہ یہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت بڑھاپے سے ہے تو میں اس فکر میں ہوں کہ کوئی گاہک مل جائے تو پانچ روپے میں یہ بڑھاپا بیچوں پانچ روپئے میں بڑھاپا بیچ دوں <laughs> اور دس روپے یا پندرہ یا بیس یا پچیس تک ملا کے پھر میں جوانی خریدوں پھر کیا کرے گا اگر جوان ہو گا نہ ہوتا؟ تو پھر فٹ بال فٹ بال اچھا وہ تو تو کو حسن صرف تو وہ وہی میں نظر آیا نہیں وہ تو ہم جو کھیلتے تھے بال لے کر تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ زمین پہ کچھ دیکھو تو دل فریبی اندازے پا موج خرا میں یار بھی کیا گل کتر گئی تو وہ لوگ آتے تھے اور میرے پیروں کو دیکھا کرتے تھے جس میں لے جاتا تھا اچھا قبلہ آپ کہتے ہیں کہ خط کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ پڑھا جائے یہ بھی تسلیم کرتا ہوں روز کی زندگی میں لیکن ہمارے ہاں توغرا نکلے جو جس کو پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے اور وہ ایک بہت, بہت بڑی صفت مانی گئی اور بہت میری بڑا رائے مانا یہ گیا। ہے کہ ہماری قوم کو دو چیزوں نے برباد کیا ایک تقریروں نے ایک ایک تے نے ایک نے تو ایسے تقریر اور تو ایسے ٹکڑا <laughs> جب پڑھا نہیں جاتا اور اس پہ عمل نہیں ہوتا وہ سمجھ نہیں سکتا آدمی اور اس پہ عمل نہیں کر سکتا تو اس ٹکڑے سے فائدہ ہی کیا ہے بہرحال تو ہاں یہ جو ہمارے ہاں مختلف قسم کے خط ہیں مثلا خط غبار ہے اور خطے سمر ہے اور خط یہ ہے اور خطے بوئی یہ کتابت میں تو نہیں کام آتے <laughs> یہ تو اصل میں آرائش کے لیے ہیں <laughs> <laughs> اور <laughs> اس سے سجاوٹ ہوتی ہے Hmm. تو ان کا قائم رہنا بھی ضروری ہے اچھا اب ایک آخری بات آپ سے پوچھنا hmm. چاہتا ہوں میں بڑا دلدادہ ہوں پتھر کی چھپائی کا hmm. اور آپ بھی یہ مانیں گے کہ پتھر کی چھپائی میں جو صفائی ہوتی ہے یہ روٹری پریس میں نہیں ہوتی بے شک تو کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ ایک آدھی ذوق کی تسکین کے لیے کوئی پرس سارے پاکستان میں ایک لگ جائے پتھر کا تو یہ پتھر منگوانے پڑیں گے باہر سے وہ کون سے میں انہوں نے رکھ چھوڑے ہیں پرانے پرانے پرانے وہ کہیں کا کہ پتھر ہوتا تھا اسے کیا کہتے تھے بس وہ اسی کام کے لیے ہوتا تھا کے لیے اور اس کا سا ہوتا تھا نہیں بادامی اور بہت ہی اس پہ جلا آ جاتی تھی میں نے بلاک سے بھی نہیں بہت میں نے آپ کو تکلیف دی ہے اور میں شرمندہ ہوں کہ آپ کو اتنی تکلیف دی اور فخر کرتا ہوں کہ آپ نہیں آپ کی وجہ سے کئی باتیں ایسی پیدا ہو گئی کہ جن پر عمل کرنے سے ملک میں ترقی ریڈیو اوٹوگراف ابھی آپ آب نے جناب یوسف خطار کا انٹرویو سنا انٹرویو لے رہے تھے جناب زیڈ اے بخاری ملاقات کی ترتیب و پیشکش عقیل اشرف